تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ علیہ السلام اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نسو